والدین کی نافرمانی کرنا قتل کرنا جی شراک بلّہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرانا یقیناً بہت بڑا جرم ہے وہ رب کے جس نے پوری کائنات کو وجود بخشا خالے کے کونوں مکان جس نے زمین و آسمان کو بچھا دیا اور آسمان کو بغیر سکون یوں قائم اور دائن اور زمین کو ہمارے لیے اس طرح بچا دیا کہ نہ ہی تو وہ بہت زیادہ سخت اور نہ ہی بہت زیادہ نرم اور پھر یہ کہ کائنات کا ہر ہر ذرہ جو اس کی قدرت کا شاہکار ہے وہ اس بات پر ضرالت کرتا ہے کہ اگر عبادت کی جائے اگر کسی کو خدا تسلیم کیا جائے اور معمول بنایا جائے تو وہ صرف اور صرف ایک کی ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دی جات لہٰذا اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یقیناً بہت بڑا جرم ہے اور جو یہ جرم کرے گا اس کا ارتکاب کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا یب فر معیوشر کبھی کلی معیوشا اللہ تعالیٰ, معاف نہیں, اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے جب اللہ کا فضل ہوگا اللہ تعالیٰ اپنی رقم خاصہ سے معاف فرمانا چاہیں گے تو فرما دیں گے فرما نہیں لیکن شرک کے حوالے سے اللہ کا ضابطہ رسول ہے تو وہ معاف نہیں فرمائیں گے والدین، والدین ناپرمان والدین کی نافرمانی کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا گویا کہ ثانی خدا ہوتے ہیں دنیا میں آنے کا سبب ہوتے ہیں انسان کے لیے اس کے والدین ان کی نافرمانی کرنا یقیناً بہت بڑا جرم ہے اس لیے ان کی نافرمانی سے حد تری امکان احتراج کیا جائے پرانے مجید میں تو آتا ہے لکما اولا کپ الحما عف ارے یہ تو دور کی بات ہے کہ ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا ان کے ساتھ برا سلوک کرنا اور ان کی بات کو تسلیم نہ کرنا قرآن تو کہہ رہا ہے اولا کپ النما اف آپ ان کے سامنے اس کا بھی مت کہیے اس کا معنی آپ محاورے کے اندر سمجھ لیجیے جس کو بطور تمر کے بطور مزاح کے کہتے ہیں دل دے تو ذرا کیا کہتے ہیں ارے کس کی یوں جو مزاق اور تمسکر میں جو بات کی جاتی ہے وہ ہے معنی یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ان کے سامنے اف کریں بلکہ ہر وہ لفظ ہے کہ جو آپ ایسا بولیں کہ جس میں ان کا تمسکر اور ان کا کیا ہو ہو اور آپ ان سے نفرت کا اظہار کریں آپ ان کی بات کو تسلیم نہ کریں یہ سب کے سب کیا ہے والدین کی نافرمانی ہے اس لیے والدین کی نافرمانی سے بچنا چاہیے بہت سارے اعمال کے بارے میں علماء امت کا یا اس کے علاوہ دیگر محققین کا تجربہ ہے کہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ جو مقافات عمل ہوتے ہیں دنیا کے اندر ہی اس کو اس کی سزا ملتی ہے ان میں سے ایک عمل والدین کی نافرمانی ہے جو شخص والدین کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ وہ خود کرتا ہے اس لیے والدین کی قدر کیجئے اس لیے بھی قدر کیجیے کہ وہ آپ کو جنت میں بھی لے جا سکتے ہیں اور جہنم میں بھی لے جا سکتے ہیں جیسے میں نے آپ کو دوسری حدیث بتائی تھی رضا رب فی رضا فی کی, کی رضا الدہ وہ صاحب رب کی صحت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوش اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کس میں ہے والد کی رضامندی بھی ہے رضامندی میں ہے اور اگر والد ناراض ہیں اللہ تعالیٰ کا غصہ اور اللہ تعالیٰ کا فہر بھی والد کے غصے میں ہے اگر والد ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہیں اس لیے والدین آپ کو جنت میں بھی لے جا سکتے ہیں اور یہی والدین آپ کو جھمن میں بھی لے جا سکتے ہیں اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے آپ کے والدین اگر آپ سے خوش ہیں آپ کے والدین آپ سے راضی ہیں آپ کے والدین کو آپ کی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی تو صرف اور صرف ان آپ کے والدین کا آپ سے راضی ہونا آپ کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا سکتا ہے اور اللہ کی قسم یہی والدین کا ناراض ہونا اور والدین کی ناراضگی اور والدین کا آپ کی وجہ سے تکلیف میں رہنا آپ کو بلندیوں سے گرا کر تحت سورا تک بھی پہنچا سکتا ہے راتوں رات میں نے عزت والوں کو ضریل ہوتے بھی دیکھا ہے اور اسی طرح کم تر لوگوں کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچتے ہوئے بھی دیکھا ہے اس لیے والدین کی نافرمانی سے حد تک انسان اشتراک کیا جائے ہر اس تکلیف سے بچا جائے اس سے ان کو تکلیف ہوتی ہو اگر آپ ان کو راحت نہیں پہنچا سکتے آپ ان کو سکون نہیں پہنچا سکتے آپ دور ہو جائے گی آپ کم از کم ان کو تکلیف نہ پہنچائیے ان کو دکھ نہ دیجیے ان کو بے سین نہ کریں آپ اگر آپ سے ان کو سکون نہیں پہنچتا اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہی ہونی ہے تو آپ چھوڑ دیجیے دی, آپ فاصلے پہ چلے جائیے دور چلے جائیے کم از کم یہ تو ہو کہ آپ ان کی ناپرمانی سے تو بچ جائیں لیکن اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو آگے بڑھئے اپنی جنت کما لیجیے النفس اس حدیث کے مطابق تیسرے نمبر پر جو قبیرہ منان کو ذکر کیا ہے وہ ہے قتل النفس کسی کا ناحق قتل کرنا جو کہ آج ہمارے معاشرے میں جو مسلمانوں کے نام لیوا ہیں جو خود کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اللہ کی قسم انسان کی قدر ایک مچھر اور ایک مکھی سے بھی کم تر سمجھی جانے لگی ہے معلوم نہیں ہوتا سینکڑوں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کی جان لے لی جاتی ہے جس میں عورتیں شامل بچے شامل اور کسی کو احساس تک نہیں ہوتا اس لیے انسانیت کی قدر کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کی جان لے لے صرف اور صرف اور حق پر کسی کو قتل کرنا جائے, جائے اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا لیکن یہ حق بھی شریعت نے اس شخص کو نہیں دیا کہ جس کا کوئی مقصول ہو بلکہ کس کی طرف لوٹایا ہے حاکم وقت کی طرف ریاست کی طرف کہ جو ریاست فیصلہ کرے گی اس کے مطابق عمل ہوگا کسی کو قارون ہاتھ میں لینے کی کبھی بھی اجازت نہیں ہے یہ بات سمجھنا کہ نہیں ہم کو جگہ جہنم جو کسی کو نا حق قتل کرے گا جان بوجھ کر قتل کرے گا اس کا ٹھکانہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور اپنی آسمانی کتابوں میں سے سب سے عمدہ کتاب ہے کیا ابو جہنم جس نے کسی کو نہ قتل کیا جان بوجھ کر قتل کیا غکیل سے نہیں فجر جہنم اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اس کے علاوہ اس کا ٹھکانہ کوئی بھی نہیں ہے اس لیے نہ بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا جرم ہے کسی کی جان لے لینا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ پوری کی پوری امت مسلمہ جو ایمان والے ہیں وہ تو کل جسا دن واحد ایک جسم کی مانے میں اگر ایک جسم کے انسان کو کسی جگہ تکلیف ہو گئی جی تو اس کا پورا جسم بےقرار ہو جاتا ہے ارے یہ تو چھوڑیے جسم میں تکلیف ہونا یہ تو خود آزاد کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہیں خود ہی خود مسلمان ہی مسلمان کا قاتل ہے خود مومن ہی مومن کا قاتل ہو رہا ہے اگر قاتل قتل کرتا ہے پھر تو بات الگ لیکن خود مومن ہی کس کو قتل کر رہا ہے مومن کی جان لینے ہو ہوا ہے اللہ تعالیٰ حفاظت بہت بڑا جرم ہے. قتل نفس کسی کی جان لے لینا اس لیے اس حوالے سے بھی اور جتنی بھی تمبیحات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے حوالے سے اس کی قواہدیں بیان ہوئی ہیں ان پر نظر رکھی جائے اور معاشرت سے پاک کرنے کے لیے حتی المکان کو نمبر چار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قبیرہ گنا بہت زیادہ ہیں لیکن حتیٰ کے کئی ساری میں تو سینکڑوں کی تعداد میں لکھے ہیں لیکن اس حدیث کے مطابق آپ کے سامنے جو حدیث ہے صرف اور صرف چار کا تذکرہ ہے شرک والدین کی نا فرمانی نمبر چارغوش جھوٹی قتل میں نے آپ کو بتا دیا تھا ڈوب جانا ترجمہ کرتے ہیں جھوٹی قسم سے اب آپ سمجھیے قسم کی تین قسمیں قسم کی بہت اہم بات ہے وہ صرف سنیے گا اگر کوئی نوٹ کر سکتا ہو تو اپنے لیے نوٹ بھی کیجئے قسم کی تین پرش میں نمبر ایک جی جی تو تھوڑی دیر لگے گی آپ لوگوں نے یہ ہے آواز کے لیے آواز والے ہونا ضروری ہے جی وہی یمین اور گنگس جھوٹی قسم تو قسم کی تین قسمیں ہیں جمی کی تین قسمیں نامبر کے یمین لمین لا چلیے بہرحال اگر معلم کے پاس اردو کی پیڑ ہو تو آپ فارم وہ تو آپ لکھ دیجیے صرف نام یمین لا یمین منعقد اور क्या है जमीन लाओ नंबर दो जमीन मुलाकादा और नंबर तीन एक मिनट چلے جائیں جی السلام علیکم جی کیا کہہ رہا تھا میں جی ومین الفاموسے تبیرہ میں ذکر کیا میں قسم کی زمین کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک نمبر دو جو یہ آپ نے زمین کے بعد آئین خلیف کو آپ ختم کر دیجئے خلیف کے جگہ پر آئین کو رکھیے منعقدہ دوبارہ سے لکھ لیجیے ایک ساتھ کوئی بھی لکھ لے جس کے بعد کو ہوتا ہے سب کو اچھا لاس منعقدہ جیسے نہیں کر سکتا اس لیے کیا ہے زمین منعقدہ لکھ دیجیے لاؤ اور زمین محموس آپ کے سامنے کتاب میں لکھا ہے تو نمبر ایک یمین لا نمبر دو زمین تین لا کون سی قسم ہے انسان اپنے دل و دماغ کے اعتبار سے یہ سوچے گزشتہ زمانے کے اعتبار سے کہ میں نے جو کام کیا تھا اسے سچ سمجھتا وہ سچ ہو یا نہیں حقیقت کے اعتبار سے زمان ماضی میں کسی کیے ہوئے کام کے بارے میں اسے سچ سمجھتے ہوئے قسم کھانا یہ یمی ہے کیا ہے جی یمی لو کی تاریخ کیا ہے زمانۂ ماضی میں کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے پر قسم کھائی جائے لیکن یہ جانتے ہوئے کہ وہ اسے سچ سمجھ رہا ہو زمانہ ماضی میں یعنی گزشتہ زمانے پر گزشتہ زمانے میں کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے پر قسم کھائی جائے اور اسے سچ سمجھتے ہوئے تو یہ یمین لفظ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ میں نے کل تفسیر, میں نے کل پرانے مجید کی تلاوت کی تھی اب میں نے کی لیکن میرا یقین ہے کہ ہاں میں نے کی, کی. میرا گمان غالب ہو ہاں خدا کی قسم میں نے کل پرانی مجید کی تلاوت کی حقیقت کی نہ ہو یا نہ کی ہو لیکن میرا یقین ہو میرا خیال یہ ہو کہ میں کی ہے تو یہ تعریف کو سنیں جو گزشتہ کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے پر قسم کائی جائے اسے سچ سمجھتے ہوئے اسے سچ سمجھتے ہوئے یہ لوگ ہے اس پر نہ گناہ ہے نہ کفارہ ہے گناہ بھی نہیں ہے کفارہ بھی نہیں ہے کیونکہ اس کے گمان کے مطابق وہ بالکل اپنی قسم میں سچا ہے نمبر دو یمین گموس جو آپ سامنے ہے گزشتہ زمانے میں کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے پر قسم کھائی جائے لیکن اسے جھوٹا سمجھتے ہوئے قسم کھائی جائے معلوم بھی ہو کہ میں نے کل یہ کام نہیں کیا لیکن پھر بھی قسم کھائی جائے کہ ہاں میں نے کیا ہے جھوٹی قسم جان بوجھ کر گزشتہ زمانے میں کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے پر جھوٹی قسم کھانا یہ زمینیں لوگ ہے اس میں گناہ ہے لیکن کپارا نہیں اس میں گناہ ہی گناہ ہے لیکن کفارہ پھر بھی نہیں نمبر تین یمین منافع یمین منافعہ وہ قسم جو آئندہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر کھائی جائے گا کوئی پوچھے اللہ کی قسم میں کل کوئی یہ کام کروں گا یا کہ اللہ کی قسم میں کل کوئی یہ کام نہیں کروں گا آئندہ زمانے پر میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھائی جائے تو وہ یمی مناقضہ منعقدہ چلاتی اس کا حکم یہ ہے کہ اگر انسان اس قسم کو پورا کر لیتا ہے وہ کام کر لیتا ہے تو تو ٹھیک ہے کچھ بھی لازم نہیں ہوتا نہ گناہ نہ طبا لیکن اگر وہ اس قسم کو پورا نہیں کر پاتا اس کے خلاف ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اس میں کفارہ ہے اس میں کیا ہے کفارہ آتا ہے کفارہ کیا ہے نے مسانۂ کار میں قسم کھائی کہ میں کل کوئی یہ کام کروں گا کہ کسی کو کوئی کام دیا کہ میں آپ کے طرف یہ تعاون کروں گا لیکن پھر وہ نہیں کرتا تھا اس نے چونکہ قسم کھائی تھی لہذا اس پر اب کفارہ آ جائے گا کفارہ کیا ہے قسم کا دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلانا دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلانا ان کو کپڑے پہنانا دس مسکینوں کو دو وقت کا درمیانہ کھانا کھلانا نہ ہی بہت اعلیٰ قسم کا اور نہ ہی بہت ادب قسم کا درمیان متوسط درجے کا کھانا پھر ان کے لیے شفایت کرتا ہے دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلانا یا ان کو کپڑے پہنانا اگر یہ نہ کر سکے تو پھر کیا ہے تین روزے قسم کا کپارا یہ ہے اور کون سی قسم کا کپڑا ہوتا ہے صرف اور صرف یمین منعقدہ کا اس کے علاوہ جو یمین لف ہے اس میں نہ گنا ہے نہ کفارہ ہے اور جو یمین خموش ہے اس میں صرف اور صرف گناہ ہے کفارہ نہیں ہے یا مناقلہ میں صرف اور صرف کیا ہے کفارہ اور کپارا گناہ بھی ہے بہار تو سم یہ بھی کیا ہے گناہ کبیرہ میں سے بھائی جان رہا ہے معلوم بھی ہے جانتا بھی ہے کہ میں نے میرا کام کیا ہے لیکن پھر بھی قسم کرتے ہیں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا میں نے یہ کام نہیں کیا تو یہ کیا ہے خاموس ہے اس میں بھی گنا ہے پھر سے دیکھ لیجیے وہ یمین الاموس زمین کی کتنی قسمیں ہیں یمین کی کتنی قسمیں ہیں نمبر ایک زمین لاؤ نمبر دو زمین گموز جو آپ کی کتاب میں ہے حدیث میں نمبر چار نمبر تین زمین منافعہ گزشتہ زمانے میں زمانۂ ماضی میں کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے پر قسم کھائی جائے لیکن اسے سچ جانتے ہوئے اسے سچ جانتے ہوئے دونوں کہہ سکتے ہیں قسم کی اقسام کہیں پھر بھی ٹھیک ہے یمین کی اقسام کہیں پھر بھی ٹھیک ہے یمین عربی ہے قسم اردو ہے بالکل آپ دونوں استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی زمین کہیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ پھر آپ آگے یمین بھی لگاتے رہیں گے یوں بھی کہہ کہ سکتے ہو قسم کی تین قسمیں, قسمیں, قسمیں, قسمیں, قسمیں ہیں قسم لو قسم اموس اور قسم منافعدہ ٹھیک ہے جی بہرحال تو زمین کی تین قسمیں ہیں یمین لا زمین وموس زمین منافعدہ تو جمین اللہ نہیں, نہیں انسان کی قسم نہیں کھانی چاہیے صرف اللہ ہی یہ کھانی چاہیے اور کسی کی کھانی بھی نہیں چاہیے اور اگر کسی نے کسی کو قسم دی ہو تو حدیث میں آتا ہے چاہیے کہ وہ کیا کر دے پوری کر دیں باقی اگر کوئی صاف کلیئر بات ہے کوئی ایسی تو وہ آپ پوچھ صاف الفاظ میں وہ بات کیا ہے پھر اس کے مطابق جواب دیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے <laughs> تو قسم صرف اللہ کی ہونی چاہیے غیر کی کمی نہیں ایک بار سے سن لیجیے یمین لو زمانۂ ماضی میں گزشتہ زمانے میں کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے پر قسم کھائی جائے لیکن اسے سچ سمجھتے ہوئے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کوئی کپوارا نہیں نمبر دو یمین ومانۂ ماضی میں کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے پر قسم کھائی جائے لیکن اسے جھوٹ سمجھ کر پھر بھی قسم کھائی جائے چکی یہ زمین باموش ہے اس میں گناہ ہے لیکن کفارہ نہیں نمبر ایک منافعہ آئندہ زمانے کی قسم کھائی جائے کہ میں ایسا کروں گا میں ایسا کروں گی منافع آئندہ زمانے میں آئندہ زمانے کی قسم کھائی جائے پھر اگر اس کام کو پورا کر لیتا ہے تو پگہ بہت اچھے اگر قسم کو پورا نہیں کر پاتا قسم کو پورا نہیں کر پاتا تو اس پر کیا آ جائے گا کفارہ آ جائے گا کیا ہے دس مشینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑے پہنانا یہ نہ کر سکے تو نہ ہونے پر ایک قسم کھائی جائے لیکن اسے جھوٹا سمجھتے ہوئے اسے یقینا معلوم ہو کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہوا لیکن پھر بھی جھوٹی ختم کھائے کہ ہاں میں نے یہ کام کیا ہے اسے تو ہوتے ہیں نا بار دفعہ کہ وہ کلاس میں حاضر نہیں ہوتے تو اس سے پوچھا جائے کہ بھائی یار تھے تو وہ کہتا ہے کہ کسی میں کلاس میں موجود تھا حالانکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ وہ کلاس میں موجود نہیں تھا لیکن پھر بھی اگر اسے قسم دے دی جائے طالبہ کو یا طالب نیم کو تو وہ قسم کھا لیتا کہ کسی اللہ کی قسم میں کلاس میں موجود تھا وہ جھوٹی قسم ہے وہ خود کی جان رہا ہے کہ ہاں میں جھوٹ بول رہا ہوں لیکن پھر بھی قسم کھا رہا ہے تو یہ اس ہے تو فارانے. تو آپ سب کو یمین کی یہ تینوں کس نے سمجھ میں آگے سب بتائیے جی جی بالکل اگر کسی نے کہا تھا مجھے قسم ہے مجھے قسم ہے تو یہ الفاظ عام روپ میں یہی سمجھے جاتے ہیں میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ جی قسم کھا پسند تو کام نہیں کروں گی پھر اگر اس کے بعد وہ کام کر لیا ہو جانا نہیں مطلب اگر خود کر لیا اپنی اختیار سے تو پھر کفارہ آ جائے گا سیٹیں ادا کرنا ضروری ہوگا ورنہ نہیں ٹھیک ہے جی اگر کسی نے کہا کہ مجھے قسم ہے کہ میں ایسا کروں گی مجھے قسم ہے کہ میں ایسا کروں گا اس کے بعد وہ اگر وہ کام نہیں کر پاتا تو پھر اس پر کفارہ آ جائے گا لیکن یاد رکھیے گا کفارہ تب آتا ہے کہ جب وقت جو وقت متعین کیا تھا جو بات کی تھی اس وقت جا کر اگر وہ کام نہیں ہوا تو تب مثلاً ایک آدمی نے ختم کرایے کہ میں اپنی زندگی میں ایک ایسا کام کروں گا اب وہ کبھی بھی ہانش نہیں ہوتا یہاں تک کہ مرتے وقت صرف جا کر وہ ہاس ہوتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کپارے ہی دیتے رہے تو جب وقت گزر جائے سال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ کل ہی میں یہ کام کروں گا اور اللہ کی قسم کل ہی کروں گا اب اگر کل نہیں کر سکا تو جیسے ہی کل ختم ہوگا یعنی جیسے ہی کل کا دن ختم ہو کر مغرب غروب ہو جائے گا سورج تو دن ختم ہو جائے گا تو اس وقت ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ کیا ہو چکا ہے ہاند ہو چکا ہے یا اس وقت آئے گا تو کپارا تب آتا ہے جب جو بات کی ہے وہ بات مکمل ہو چکی ہو اس کے علاوہ نہیں جی ہاں غصے میں بھی غصے میں کہا سب بھی ہو جاتے ہیں غصے میں گیا آرام سے گیا پیار سے گیا جیسے بھی پسند کھائے یا سب پسند ہی ہے ٹھیک چلیے